أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يسدون وقالوا االهتنا خير ام هو ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لا علم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا سراط مستقيم وَلَا يسدنكم الشيطان انه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمه ولابين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله واتيعون ان الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فخت الفل احزاب و ممبِ نہم فویل الدین ظلم و من اذاب یومن علیم مقصد سور حامیم زخرف کا شرق الدعاء کی نفی یعنی پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اور یہ مقصد یہ تمام حوامیم کا حوامی میں صبع کا یہ ایک ہی مضمون ہے اور ایک ہی مقصد ہے یہ سات صورتیں اسی ایک مقصد کے گرد گردش کرتی ہیں یہ دعویٰ سورہ حامی مومن میں ذکر کیا گیا تھا فد اللہ لہ علین کے صرف اللہ ہی کو پکارو اور یہ پکار خالصتاً اللہ کے لیے ہو پھر اس کے بعد آنے والی صورتوں میں اس دعوے پر وارد ہونے والے شبہات کے جوابات دیے جاتے ہیں سورہ حامیم سجدہ میں اس مقصد پر چار شبہات کے جوابات دیے گئے آیت نمبر پانچ پچیس چوالیس اور پینتالیس پھر سورہ حامیم شعرا میں مزید تین اعتراضات ذکر کیے گئے کہ یہ بات آپ کر رہے ہیں آپ سے پہلے کسی نے نہیں کی اور تمام کتابیں آپ کے خلاف ہیں اور تمام علماء آپ کے خلاف ہیں سورہ ظخرف میں آٹھواں شبہ ہے یہ ایک ہی شبہ ہے لیکن یہ مرکزی شبہ ہے جو قرآن کی دیگر صورتوں میں بھی مذکور ہے سورہ یونس میں سورہ ظمر میں کہ ہم تو انہیں خدا نہیں کہتے اور ہم تو ان کی عبادت اصلا نہیں کرتے لیکن یہ ہمارے وسیلے ہیں اور یہ ہماری سفارش اللہ کے دربار میں کرتے ہیں یہ تو اس کا جواب آیت نمبر 86 میں ولاملک الدین يدعون مندون شفاع اسی شعبے سے متعلق چھ مزید شبہات اس صورت میں ذکر کیے جاتے ہیں جو ہمیشہ مشرقین کے ہوتے ہیں اور قرآن نے جگہ جگہ ذکر کیے ہیں یہ ایک شعبہ آیت نمبر پندرہ میں کہ یہ تو اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں اور بڑے چہیتے ہیں ہم جو ان کو پوچھتے ہیں تو یہ اللہ کے بڑے چہیتے ہیں اور پھر مشرقین بالملائکہ کی تردید کی گئی دوسرا شبہ ہمارے شرک پر اللہ خوش ہیں اور اگر اللہ ناراض ہوتے تو ہمیں منع کر دیتے لو شاء اور رحمٰن وما بدن یہ تیسرا شبہ آیت نمبر بائیس میں ہم تو اپنے آبا اجداد کے تابے ہیں تو ابراہیم کا واقعہ ذکر کیا گیا کہ آبا اجداد کے پیچھے چلنا ہے تو چلو ابراہیم کے پیچھے چلتے ہیں ابراہیم تو اپنے باپ کے نقش قدم سے انہوں نے الگ راستہ اختیار کیا ہے یہ اگلا شبہ کہ یہ قرآن یہ جادو ہے اور اگلا لز لحاظ القرآن اعلیٰ رج المِ نلقرت عظیم کہ کسی بڑی شخصیت پر یہ قرآن یہ کیوں نازل نہیں ہوا اور چھٹا شبہ آیت نمبر ساٹھ میں کہ فرشتوں کو اللہ نے پیغمبر کیوں نہیں بھیجا کوئی فرشتہ پیغمبر کیوں نہیں آیا اس کا جواب چونکہ زمین پر انسان بستے ہیں زمین پر اگر فرشتے بس رہے ہوتے تو اللہ ان کی ہدایت کے لیے فرشتہ ہی بیچتے یہ آیت نمبر پینتالیس میں دلیل نقلی اجماعی ذکر کی گئی توحید پر تمام انبیاء علیہ السلام سے یہ جی کہ تمام پیغمبروں کی تعلیمات اور سر فہرس توحید کی تعلیم یکساں تھی یہ جی کسی بھی پیغمبر آپ ان کے ادیان میں نظر دوڑائیں اور ہر پیغمبر کی تعلیمات پہ نظر دوڑائیں پوچھیں ان کی امتوں سے پوچھیں جن کی کتابیں موجود ہیں وہ کتابیں ٹٹولیں تو آج بھی باوجود تحریف کے ان میں توحید کی تعلیمات موجود ہیں اور شرک کی تردید موجود ہے تمام پیغمبروں سے پوچھیں اجالنہ مندون دون علیہ حتعی و کہ آیا کسی پیغمبر کی شریعت میں کسی پیغمبر کے دین میں ہم نے غیر اللہ کی عبادت کے لیے کسی کو ٹہرایا ہے کسی کو مقرر کیا ہے اور پھر دو جو بڑے پیغمبر ہیں کہ دنیا میں اکثریت لوگ یہ ان کے دعوے دار ہیں انہیں ماننے کے حضرت موسیٰ ان کے دین کے پیروکار اور حضرت عیسیٰ کے دین کے ماننے والے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی مثال ذکر کی گئی کہ حضرت موسیٰ نے فرعون کو توحید کی دعوت دی تھی یہ تو پھر سوال آتا ہے کہ عیسائیوں کے ہاں توحید کہاں ہے وہ تو حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں کسی نے بےآن ہی اسے اللہ کا درجہ دیا ہے تو کسی نے ابن اللہ بنایا ہے تو کسی نے سالس و ثلاثہ بنایا ہے تو عیسائیوں کے ہاں توحید کی تعلیم یہ کہاں پہ ہے تو قرآن ذکر کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات وہ توحید پر مشتمل تھیں اور انہوں نے توحید کی تعلیم دی ہے یہ تو بعد میں ان کے پیروکاروں میں لوگ شرک کا راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے اور یہ بعد کے پیدا کردہ عقیدے ہیں تصلیس کا عقیدہ فخت الف الحضاب و بعد <بَئِنِهِم> میں لوگوں نے اختلافات پیدا کیے ہیں تو اب یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ آیات یہ ذکر کی جاتی ہیں ولما دربن و مریم مثلاََ اداقو مکمن ہو یا عام طور پر مفسرین اس آیت کے تحت عبداللہ ابن البار یہ مکہ میں ایک شخص ہے بعد میں پھر مسلمان ہوا تھا لیکن یہ پہلے پہل انہوں نے جب کفر کی عالت میں تھے تو انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا عام طور پہ ان کی روایت ذکر کی جاتی ہے کہ جب سورہ انبیاء میں آیت نازل ہوئی کہ ان نقم تعبدون من دون نلّہ حسب و جہنم آیت نمبر اٹھانوے جی کہ تم اے مشرقین اور تمہارے جو جو علیہ ہیں جن کو تم اللہ کے بغیر پوچھتے ہو یہ تو سب جہنم میں جھونکے جاؤ گے یہ تو یہ آیت مشرقین پر بڑی بھاری پڑی اور یہ ان پر بڑی گراں گزری یہ تو اس کا جواب جو ہے ان سے بن نہ پایا یہ عام طور پہ مفسرین یہی شان نزول ذکر کرتے ہیں اور یہ شان نزول حدیث کی کتابوں میں تحاوی نے شرح مشکل مشکل الاثار میں امام تہاوی امام ابو جعفر تہاوی المتوفیٰ تین سو اکیس ہجری یہ یہی سیاہ صطہ کے جو مصنفین ہیں تو انہی کے دور کے شخص ہیں جس دور میں ترمیزی ابو داود ابن ماجہ نسائی وغیرہ یہ گزرے ہیں تو امام تحاوی کی کتاب ہے شرح مشکل الاثار اس میں عبداللہ ابن عباس کی یہ روایت یہ موجود ہے عبداللہ ابن الظب کی تو مشرقین سے اس کا جواب جو ہے وہ بن نہ پایا تو عبداللہ ابن ذبح جو اس وقت کافر تھے تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس کا جواب موجود ہے مسلمانوں کی اس کتاب میں تو یہ کہا گیا ہے کہ تمہارے جو معبود ہیں تو وہ بھی جہنم میں جھونکے کے جائیں گے میرے پاس اس کا جواب ہے نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں وہ انہیں خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور وہ ان کی عبادت کرتے ہیں یہود عزیر کی عبادت کرتے ہیں تو یہ تو مسلمان اور یہ اللہ کا پیغمبر یہ تو حضرت عیسیٰ کی اور عزیر کی تعریفیں کر رہا ہے تو ان پر یہ اعتراض داغے کہ کیا یہ دونوں بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے تو قرآن نے سورہ انبیاء کی آیت نازل کی جواباً اور ساتھ میں یہ آیت بھی نازل کی جواب میں کہ ولم مثلاََ ادا کو مکمن ہو یسون جب ابن مریم کو مشرقین نے مثال کے طور پہ پیش کیا اللہ کے پیغمبر کے مقابلے میں تو تمہاری قوم قریش وہ خوشی سے وہ چلا اٹھے اور خوشی سے وہ جھوم اٹھے کہ ہماری طرف سے عبداللہ ابن الزبارہ نے بڑا کوئی کارنامہ کیا ہے اور اس نے بڑا زبردست جواب دیا ہے لیکن یاد رکھیں یہ جو شان نزول ہے تو یہ اس وجہ سے راجہ نہیں ہے سورہ انبیاء میں جب جو آیت نازل ہوئی تھی ان تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم تم واردون سورہ انبیاء نزول میں تریہتر نمبر پہ ہے وہ میں نمبر پہ نازل ہونے والی سورت ہے جب کہ یہ سورت یعنی وہاں پہ اس سورت میں جو آیت نازل ہوئی تھی آیت نمبر اٹھانوے مشرقین نے اسی آیت پر اعتراض کیا ہے عبداللہ ابن زبارہ کا جو جواب ہے تو عجیب اور یہ صورت یہ نزول میں تریاسٹھویں نمبر پہ ہے یعنی یہ اس سے دس صورتیں پہلے نازل ہوئی ہے اور اس صورت میں جواب ہے تو اعتراض ابھی ہوا نہیں ہے اعتراض بعد میں ہوگا دس صورتیں بعد ہوگا اور دس صورتیں پہلے جو ہے تو اس کا جواب آ گیا بعد میں اس کی وجہ میں بیان کرتا ہوں کہ یہ روایت بھی ٹھیک ہے اور کیسے ٹھیک ہے یہ جی اسی لیے مفسرین یہ کہتے ہیں جیسے قرطبی نے ذکر کیا ہے قاضی بیزابی نے ذکر کیا ہے یہ جی امام بیزابی نے قاضی بیزابی نے تفسیر بیزابی میں انوار التنزیل و اسرار و تعویل میں یہ جی انہوں نے مختلف شان نزول یہ ذکر کیے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس آیت کا تعلق دراصل یہ وس المن ارسلامن قبل کمر رسولینا آیت نمبر پینتالیس اس کے ساتھ ہے یہ قرآن نے اس آیت میں ذکر کیا کہ کسی بھی پیغمبر کی تعلیمات میں کہیں شرک کا جواز ہے ہر پیغمبر کی تعلیمات توحید پر مشتمل ہے تمام پیغمبروں کی جو اصل تعلیم ہے وہ توحید ہے کسی بھی پیغمبر کی تعلیمات میں شرک کو جائز قرار نہیں دیا گیا اور کسی کو بھی جی الوحیت کا درجہ جو ہے وہ نہیں دیا گیا تو مشرقین نے اعتراض کیا کہ اچھا پھر تو نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں تو چاہیے تو یہ کہ آپ اس پر بھی رد کریں ہمارے آلحہ کو تو آپ برا کہتے ہیں ہمارے آلحہ کی تو یہ جی آپ گستاخی کرتے ہیں تو پھر چاہیے تو یہ کہ نصارہ نے بھی حضرت عیسیٰ کو الہ بنایا ہے ان کی عبادت کرتے ہیں تو آپ تو ان کی تعریف کرتے ہیں انہیں اچھے کلمات سے یاد کرتے ہیں پھر تو چاہیے یہ کہ حضرت عیسیٰ کی بھی تردید کریں اور حضرت عیسیٰ پر بھی برا بھلا کہیں جی تو جب یہ مثال یہ پیغمبر کے مقابلے میں پیش کی گئی تو قریش نے اس پر بڑی خوشی سے انہوں نے تالیاں بجائیں شور مچایا کہ ہماری طرف سے کوئی بہت بڑا تیر جو ہے وہ مارا گیا ہے علما دربن و مریم مثلا ادا کو مکمن ہوئی اور جب بیان کیا گیا ابن مریم مثال میں پیغمبر کو مثال میں وہ پیش کیا گیا اضاقو من ہو یسّون تو یکا یک اور اچانک آپ کی قوم من ہو اس مثال کے بیان سے یسون یہ تو وہ چلا اٹھے اور انہوں نے شور مچایا کہ ہماری طرف سے تو بڑا ایک بڑی زبردست مثال جو ہے وہ پیش کی گئی حالانکہ مثال کوئی تھی نہیں کوئی حقیقت وہ تھی نہیں یہ قرآن مجید میں یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ ادرت عیسیٰ کو یہ اللہ نے الوحیت کا درجہ دیا ہے قرآن تو جو ان کی تعریف کرتا ہے بطور پیغمبر کے کرتا ہے اور قرآن نے ان کی تعلیمات ذکر کی ہے بحیثیت ایک پیغمبر کے قرآن نے تو عیسائیوں کے اس عقیدے کی تردید کی ہے تصلیس کو کفر اور شرق قرار دیا ہے تو قرآن نے یہ تعریف کہاں سے کی ہے کہ ادرت عیسیٰ کو انہوں نے الہ بنایا ہے تو قرآن نے حضرت عیسیٰ کو الہ کا درجہ وہ کہاں پہ ذکر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ وہ الہ تھے حقیقتا قرآن تو ان کے عقائد کی تردید کرتا ہے لیکن مشرقین کے لیے تو بس خوشی کا بس ایک بہانہ چاہیے اور وہ تو کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے کوئی جواب آئے خواہ اس کے سر پیر ہوں یا نہ ہو لیکن کوئی جواب دیا جائے اذا قوم و کمن ہو یسدون تو اچانک آپ کی قوم من ہو اس مثال کے بیان سے یسدون سد یسدو یہاں پہ دو قراتیں یہ آتی ہیں یسدون اور دونوں معانی ٹھیک ہیں سد یسدن یہ بھی آتا ہے باب ذربا سے اور پھر اس کے سلے میں جب من آ جائے جیسے یہاں پہ ہے من ہو یسدون تو اس کے معنی چلانا اور شور مچانا اور دوسری قرأت وہ آتی ہے یسدون یعنی ساتھ کے ذمے کے ساتھ پیش کے ساتھ تو یسدون جب ہو جائے تو اس کے معنی اعراض کرنا تو دوسرا معنی یہ ہوگا اذا و کمن ہو یس تو اچانک آپ کی قوم اس مثال کے بیان سے یہ سدون یا اس قرآن سے وہ ایراض کرتے ہیں منہ پھیرتے ہیں وکالو اعلحت خیرن امہو اور کہتے ہیں یہ مشرقین الحت خیرن کہ آیا ہمارے یہ مددگار یہ بہتر ہیں امہو یا یہ عیسیٰ علیہ السلام یعنی آپ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی تعریفات کرتے ہیں تو ہمارے یہ حاجت روا یہ بہتر ہیں یا وہ ماد ربولاک اللہ جدلا تو اگر آپ حضرت عیسیٰ کی تعریفیں کرتے ہیں تو پھر تو ہمارے آلیہ بھی اس لائق ہیں کہ آپ ان کی بھی تعریف کریں اور وہ تو آپ کی قوم کے بھی نہیں تھے یہ تو آپ کی قوم کے ہیں چاہیے تو یہ کہ ان آلیہ کی آپ تعریف کریں ماد ربو کا اللہ جدلا یہاں پہ یہ ایک شبے کا جواب دیا جاتا ہے ایک شبہ آتا تھا کہ انہوں نے جو حضرت عیسیٰ کی مثال پیش کی تو کیا حضرت عیسیٰ کو یہ مانتے ہیں قرآن کہتا ہے صرف جھگڑے کے لیے اور جواب دینے کے لیے انہوں نے حضرت عیسیٰ کو مثال میں پیش کیا ورنہ حضرت عیسیٰ کو ماننے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے مادوربو جدلا انہوں نے بیان نہیں کی اس عیسیٰ علیہ السلام کی مثال کو لکا آپ کے لیے اللہ جدلن مگر جگڑنے کے لیے بس صرف ان کا مقصد مناظرہ کرنا ہے مناظرہ کرنا ہے باقی کوئی مانے یا نہ مانے لیکن صرف ان کی طرف سے جواب آئے اور باقی ان کا مقصد کوئی حق کا ظاہر کرنا نہیں ہے کہ ایک حق جو ہے وہ ظاہر ہو جائے مادوربو ہو لکا اللہ جدلا انہوں نے بیان نہیں کی یہ مثال آپ کو مگر جدلن جھگڑے کے لیے سورہ مومن میں جدال کا لفظ بار بار ذکر کیا گیا تھا سورت میں اور ہم نے وہ آیات وہ ایک جگہ پہ تمام آیات وہ ذکر کی تھی سورت کے آغاز میں ذکر کیا تھا وجاد حق کا کہ یہ لوگ باطل کے ساتھ جھگڑتے ہیں تاکہ حق کو کمزور کر سکیں جدال بالباطل کرتے ہیں باطل کے ذریعے یہ جھگڑتے ہیں بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے ام المنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ابغد الخسم لوگوں میں یہ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ اور سب سے جو مبغوض لوگ ہوتے ہیں تو یہ کون ہے العلد القسم اس طرح سورہ بقرہ میں ذکر کیا تھا وہ ہوا علد القسام اور یہ نہایت بڑے سخت جھگڑالو ہیں یہ ال الد وہ جو بڑا سخت جھگڑالو ہے اور خسیم خسم یعنی جھگڑے میں بڑا ماہر کہ جو باطل کے ذریعے وہ لڑتا ہے حق کو وہ ٹھوکر مارتا ہے تو اللہ کے نزدیک یہ بڑے مبغوض ہیں اور یہ بڑے ناپسندیدہ ہیں کہ جو حق کو لات مارتا ہے اور جو حق کے مقابلے میں وہ کھڑا ہوتا ہے حق کے مقابلے میں یہ کھڑا ہوتا ہے ترمیزی کی روایت میں آتا ہے صحابی رسول ابو امام رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کسی بھی قوم کی بدقسمتی ہوتی ہے کہ اللہ نے انہیں یہ پہلے ہدایت دی ہوتی ہے لیکن بعد میں اس قوم کی گمراہی جب وہ ہوتی ہے تو گمراہی کی ان کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے گمراہی میں انہیں کیا چیز دی جاتی ہے مَا قومن اللہ یہ کوئی بھی قوم جو پہلے ہدایت پر تھی وہ گمراہ نہیں ہوئی مگر ہدایت کے بعد انہیں جھگڑا دیا گیا ہے یعنی جگڑوں کا دینا یہی اس قوم کی ہلاکت اور اس کی گمراہی کی بڑی دلیل ہے اور پھر اللہ کے رسول نے اسی آیت کو پڑھا معدربو ہو لکا اللہ جدلا بلحم قوم خسیمون ترمیزی کی روایت ہے نہیں بیان کرتے یہ لوگ اس مثال کو اس عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کے لیے اللہ جدل مگر جھگڑنے کے لیے بلحم قوم الخسیم بلکہ ہیں یہ لوگ بلکہ ہیں یہ قوم جگڑالو جگڑنے والی قوم ہے انہوا اللہ آبد العنام نا علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ الہ نہیں تھے بلکہ یہاں پہ ان کی صفات ہیں انہوا اللہ آبد العنام نا علیہ نہیں تھے یہ عیسیٰ علیہ السلام مگر بندے تھے اور ابدیت یہ کسی بھی انسان کی خواہ و پیغمبر ہو تو یہ بڑی شرافت والی مقام شرافت والا مقام ہے ابدیت اللہ کا عبد ہونا جیسے اس صورت میں فرشتوں کے حوالے سے بھی ذکر کیا گیا ابدیت یہ بہت بڑا مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی یہی کہتے تھے بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ تترونی کمت رت عیسی بن مریم کہ مجھے حد سے آگے نہ بڑھاؤ جیسا کہ نصارہ نے عیسی ابن مریم کو حد سے آگے بڑھایا تھا اللہ کا بندہ ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا پیغمبر کہو ابدیت یہ بہت بڑا مقام ہے اور ہم نے سورہ بقرہ آیت نمبر 23 کے تحت وہاں پہ آبدیت پر وہ تمام آیات ہم نے ذکر کی تھی کہ قرآن نے کون سے خاص مقامات میں اپنے پیغمبر کو ابدیت کی صفت سے موصوف کیا ہے اور ابدیت کی صفت سے ذکر کیا ہے نہیں تھے یہ عیسیٰ علیہ سلام مگر بندے تھے اور ہم نے انعام کیا تھا ان پر احسانات کیے تھے ہم نے ان پر اور وہ احسانات سورہ معیدہ آیت نمبر ایک تو ایک سو دس میں وہ ذکر کیے گئے تھے اس قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیکہ وعلا والدتک کہ اے عیسی ابن مریم یاد کرو میری نعمتوں کو اپنے آپ پر اور اپنی والدہ پر اور وہ نعمتیں کیا تھی اذ ایتتک بروح القدس جب میں نے آپ کو مضبوط کیا تھا روح پاک کے ساتھ جبریل کے ساتھ تکلم الناس فی المہد وکہلا اور تم باتیں کریں بات باتیں کرو گے لوگوں کے ساتھ فلم جھولے میں وکہلن اور بڑھاپے میں وید عالم تو کل کتاب و الحکمت وورات اور یہ تمام نعمتیں ان اس آیت میں وہ ذکر کی گئی تھیں ہم نے انعام کیا تھا اس عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان کی دولت دی تھی نبوت اور رسالت دی تھی معجزات دیے تھے جو اس آیت میں ذکر بھی ہیں وجالنا ہو مثلاً لبنی اسرائیل اور ہم نے بنایا تھا اس عیسیٰ علیہ السلام کو مثلا ایک نشانی لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے وہ ایک نشانی تھے جیسے سورہ مومنون آیت نمبر پچاس میں کہا گیا تھا وجالنب نمر یہ مو آیا کہ میں نے ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو ایک نشانی کے طور پہ میں نے بنایا تھا وہ ایک نشانی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نشانی اس حوالے سے بھی تھے کہ وہ بن باپ کے پیدا کیے گئے تھے تو یہ ایک بہت بڑی نشانی تھی اسی طرح یہ ان کا آسمان پر اٹھایا جانا جو ان کا رفع سماوی ہے تو وہ بھی ایک بہت بڑی نشانی تھی اسی طرح بنی اسرائیل کے لیے وہ ایک نشانی بعد میں تو جب اللہ کے پیغمبر آئے تو انہوں نے نبوت کے جو تمام سلسلے ہیں تو انہیں اللہ کے پیغمبر نے ختم کر دیا اور وہ آخری نبی وہ قرار پائے خاتم النبیین قرار پائے لیکن عیسیٰ علیہ السلام وہ بنی اسرائیل کے لیے خاتم کی حیثیت سے تھے کیونکہ وہ بنی اسرائیل میں سب سے آخری پیغمبر ہیں یہ انہوں نے بری اسرائیل کے پیغمبروں کا جو سلسلہ تھا تو یہ ان پر ختم ہوا اور پھر تمام پیغمبروں کے سلسلے کو اللہ کے پیغمبر نے ختم کیا ہے خاتم النبیین تو اسی لیے قرآن کہتا ہے وجالہ ہو مثلا بنی اسرائیل اور ہم نے بنایا تھا اس عیسیٰ علیہ السلام کو مثلا مثال نشانی لِبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے بنی اسرائیل کے لیے ہم نے انہیں نشانی بنایا تھا ولاشا نامن کو ملافون یہ درمیان میں یہ جی ایک اور اعتراض اللہ کے پیغمبر پر اور عام طور پہ قرآن میں جو ایسی آیت آ جاتی ہے کہ جس کا ماقبل کے ساتھ اگرچہ حضرت عیسیٰ کے اس بیان کے ساتھ ربت وہ بھی بنتا ہے لیکن بظاہر جب ایسا کلام آتا ہے تو ہم اسے ادخال الہی سے تعبیر کرتے ہیں کہ جس کا بظاہر آگے اور پیچھے سے اتنا زیادہ گہرا تعلق وہ نہ بنتا ہو یہ اعتراض قرآن میں جگہ جگہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر پر کہ کسی فرشتے کو پیغمبر کے طور پہ کیوں نہیں بھیجا گیا تو قرآن جگہ جگہ جواب دیتا ہے سورہ انعام میں بھی یہ جواب دیا تھا سورہ آراف میں بھی دیا تھا سورہ بنی اسرائیل میں بھی دیا تھا اور دیگر جگہوں پہ سورہ فرقان میں کہ اگر زمین پر فرشتے بس رہے ہوتے انسان نہ ہوتے تو ہم ضرور اوپر سے یا ہم ضرور فرشتے ہی کو بھیجتے بطور پیغمبر لیکن چونکہ زمین پر انسان ہی بستے ہیں تو اسی وجہ سے پیغمبر بھی انسان ہی کو منتخب کرتے ہیں ولو نشا و لجال نامن کو ملا قطن یخلفون اور اگر ہم چاہیں لجال نامن کو تو ضرور ہم بنائیں من تم میں سے ملاقت فرشتے فلا زمین میں یخلفون ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے یعنی اگر زمین میں فرشتے بس رہے ہوتے اور ایک دوسرے کے بعد وہ آ رہے ہوتے یہ تو پیغمبر بھی ان کی طرف فرشتے ہی کیوں ہم بیچتے لجال نا من کو ملائے و انسٰ اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی آیات کے ساتھ اسے متعلق مانا جائے تو پھر یہ ہوگا کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ کو الح کہتے ہیں کہ وہ بن باپ کے پیدا کیے گئے تھے تو اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو ہم نے بن باپ اور بن ماں کے پیدا کیا ہے اور اللہ اس پر قادر ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّسَّاعَىٰ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّسَّاعَىٰ لِسَّاعَ اور بے شک یہ عیسیٰ علیہ السلام لَعِلْمٌ لِّسَّاعَىٰ لَعِلْمٌ میں صحابہ کرام سے عموماً دو قراتیں وہ نقل ہیں ایک لا اور ایک علم الس اور دوسرا ہے لاس دونوں صحابہ کرام سے منقول ہیں جیسے قرآن میں ہے تو اس کا مانا یہ و ان نحولا علم اور بے شک یہ عیسیٰ علیہ السلام لعلم لساعة وہ ضرور علم کا ذریعہ ہیں لساعہ قیامت کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ علم کا ذریعہ ہے یعنی کلام اصل میں یوں ہے وہ ان نحو لسب و علم ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ علم کا سبب ہیں لساعہ قیامت کے لیے وہ کیسے یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام وہ دنیا میں تشریف لائیں گے دوبارہ اسی لیے علماء اس اسیت کو بھی حضرت عیسیٰ کے دوبارہ نزول پر ایک دلیل کے طور پہ وہ پیش کرتے ہیں دوسری کراعت کا معنی بھی اس کے قریب ہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ قیامت کے لیے علم کا ذریعہ ہیں حضرت عیسیٰ جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو ان کے آنے کی وجہ سے یہ قیامت کے قرب کا علم ہوگا کہ اب قیامت وہ قریب آ چکی ہے اور بے شک یہ عیسیٰ علیہ السلام وہ ضرور علم کا سبب ہے علم کا ذریعہ ہے قیامت کے لیے اور دوسری قرآت میں لم السا یعنی عین اور لام کے فتح کے ساتھ اور علم بمانہ علامت کے اور عالم بمانا دلیل کے تو مانا یہ اور بے شک یہ عیسیٰ علیہ السلام لعلم وہ نشانی ہیں اور وہ دلیل ہیں قیامت کے لیے یعنی عیسیٰ علیہ السلام ان کا آنا ہی قیامت کے وقوع کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے اور بہت بڑی دلیل ہے اور پھر روایات میں غالباً ایک جگہ پہ ہم نے ان روایات کو ذکر بھی کیا ہے کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے نزول کا ذکر وہ آیا ہے بخاری اور مسلم کی متعدد روایات میں یہ بات یہ آتی ہے و ان نحول علم اور یہ دونوں معنی ابن قطبہ نے ذکر کیے ہیں غریب القرآن میں ابن قطبہ 276 ہجری میں یہ گزرے ہیں وہ ان نحولاعلمسا <لِسَّاعَى> اور بے شک یہ عیسیٰ علیہ السلام وہ علم کا سبب ہیں اور علم کا ذریعہ ہیں قیامت کے لیے اور یا وہ علم اور یا وہ نشانی اور دلیل ہیں لسا قیامت کے لیے اسی طرح اس میں دیگر معنی بھی ہیں کہ ان میں یہ حاضمیر یہ قرآن کی طرف راجع ہے کہ قرآن یہ قیامت کے بارے میں علم کا ذریعہ ہے قرآن قیامت کے بارے میں بتاتا ہے اسی طرح دیگر معنی یہ بھی کیے گئے ہیں فلا تم ترن تو پس آپ ہرگز شک نہ کرے بہا اس قیامت کے واقع ہونے میں حام ضمیر اس کی طرف و اور میری تابیداری کریں ہاد سرا تو مستقیم یہ میری تابیداری یہ سیدھا راستہ ہے پیغمبر کی تابداری یہ سرات مستقیم ہے اس سے پہلے آیت نمبر چوالیس میں یہ قرآن کی تاب کو سورات مستقیم کہا گیا تھا فسطم سکھ بل لوی اوہ علئی کا ان نکا مستقیم آپ سیدھے راستے پہ ہیں قرآن کو جب آپ نے مضبوطی سے تھاما ہے تو آپ سیدھے راستے پہ ہیں یہاں پہ پیغمبر کی پیروی کو اور ان کی تاب کو سیدھا راستہ قرار دیا گیا ہے ولاسود کو مشیتانو اور ہرگز نہ روکے آپ کو شیطان اس پیغمبر کی تاب داری سے انحو لکم عدو و مبین بے شک یہ شیطان یہ تمہارا دشمن ہے ظاہر کھلا دشمن ہے تمہارا ولما جاء عیسیٰ بلبئی اور جب آئے عیسیٰ علیہ السلام بلبی واضح دلائل کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب وہ واضح دلائل کے ساتھ آئے اور وہ دلائل اور موجزے سورہ عالمران میں اور سورہ معدہ میں سورہ نساء میں ذکر کیے گئے تھے ولما جا عیسیٰ بالبینات اور جب آئے عیسیٰ علیہ السلام بالبینات واضح دلائل کے ساتھ اور موجزوں کے ساتھ قالت انہوں نے کہا قدم بالحکمتی بے شک میں آیا ہوں تمہارے پاس بالحکمتی دانشمندی کی باتوں کے ساتھ عقلمندی کی باتیں یہ میں کرتا ہوں ولے اب الدی تختلیف نفی اور اس لیے آیا ہوں تاکہ بیان کر سکوں تاکہ واضح کروں میں تمہارے لیے بَعْدَ الَّذِي بعض وہ مسائل تختلیف نفی کہ جس میں تم اختلاف کرتے ہو بعض لوگ کہتے ہیں اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ آئے ہیں کہ جو اختلافی مسائل چھیڑتے ہیں تو تمہارا جواب کہ انہی اختلافی مسائل چھیڑنے کے لیے تو پیغمبر دنیا میں تشریف لائے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس لیے آیا ہوں تاکہ بیان کرو تمہیں بعض وہ مسائل تختلفون لفنفی ہی کہ جن میں تم اختلاف کرتے ہو حضرت عیسیٰ بھی تو پھر اختلافی مسائل چھیڑنے کے لیے آئے تھے پھر یہ اعتراض تو ان پہ بھی کرو اور سورہ نحل میں اللہ کے پیغمبر کے حوالے سے آیا تھا غالباً آیت نمبر 43 ہے کہ اللہ کے پیغمبر بھی اسی لیے تشریف لائے ہیں تاکہ ان لوگوں کے درمیان اختلافی مسائل کو بیان کر سکیں یاد رکھیں ایک ہیں اختلافی مسائل اصولی اور ایک ہیں اختلافی مسائل فروغی اصولی مسائل جو عقیدے سے متعلق ہیں انہی مسائل کو چھیڑنے کے لیے تو اللہ کے پیغمبر دنیا میں وقتاً فوقتاً تشریف لائے ہیں لوگ شرک میں مبتلا تھے پیغمبروں نے انہی اصولی مسائل کو چھیڑا ہے لوگوں کی شرک کی نشاندہی کی ہے اور انہیں توحید کی طرف بلایا ہے ایک ہیں اختلافی مسائل فروعی رف الیدین کرنا ہے نہیں کرنا اور نماز میں ہاتھ باندھنا ہے یا کھلا چھوڑنا ہے آمین زور سے کہنا ہے یا چھپکے سے کہنا ہے ان مسائل میں یہ فروعی اختلافی مسائل ہیں یاد رکھیں فروعی اختلافی مسائل ٹھیک ہے ان میں بھی فقہ اختلاف کرتے ہیں لیکن کسی نے بھی ایک نے دوسرے کو نہ گمراہ قرار دیا ہے اور ایک نے دوسرے پر نہ فتویٰ لگایا ہے اور جہاں تک اصولی مسائل ہیں تو اصولی مسائل میں کوئی توحید سے انکار کرتا ہے تو بغیر گالم گلوچ کے آپ نے ان اختلافات کو بیان کرنا ہے اور نشاندہی کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ایک کا نام لے دوسرے کا نام لے بلکہ عمومی بیان کریں جس میں وہ صفت موجود ہوگی لوگ خود بخود وہ پہچان جاتے ہیں اسی طرح اگر کوئی عصمت انبیاء پیغمبروں کے ان کی عصمت کو داغدار کرتے ہیں صحابہ کرام ان پر انگلی اٹھاتے ہیں تو آپ اب یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق ہمارے ایمان اور عقیدے کے ساتھ ہے ولیے لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ لف نفی ہی اور تاکہ واضح کرو تمہیں بعض وہ مسائل کے جن میں تم اختلافات کرتے ہو فتق اللہ بس اللہ سے ڈرو اور میری تاب داری کرو انہ عربی ورب کم فابدو ہاد مستقیم یہ قرآن میں تیسری جگہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تقریر یہ آئی ہے پہلی مرتبہ عالمران اکاون میں ان اللہ حربی ربکم کم فابود ہاد مستقیم دوسری مرتبہ آیت نمبر چتیس سور مریم وہاں پہ وہ ان اللہ حربی ورب کم فابدو ہا دا مستقیم اور تیسری جگہ یہ آیت ہے ان اللہ ہُو عربی ورب کم فابود ہا دا مستقیم بے شک اللہ وہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے تو اسی کی بندگی کرو اور یہ ایک اللہ کی بندگی کرنا یہ سرات مستقیم ہے اس صورت میں سرات مستقیم کے وہ تینوں مصداقات جو ہم نے سورہ فاتحہ میں ذکر کیے تھے کہ سرات مستقیم توحید سرات مستقیم اتباع رسول سرات مستقیم اللہ کی کتاب کی پیروی اس صورت میں وہ تینوں مصداقات وہ ذکر کیے گئے ہیں ہاثرات و مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے تو شبہ آتا ہے سوال آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تو یہ تعلیمات ہیں تو پھر یہ تسلیس کا عقیدہ کہاں سے آیا ٹرینٹی اسی طرح لوگوں نے پھر یہ شرک کیوں شروع کیا اور عیسیٰ کو ابن اللہ کہہ بیٹھے کسی نے اللہ بنا دیا کسی نے سال سلاسہ بنا دیا کیوں فخت الفل احزاب و بس اختلاف کیا گروہوں نے ممبئی نے ہم آپس میں پہلے تو یہود نے اور عیسائیوں نے اختلاف کیا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ جی ان کے کفر کا فتویٰ کیا انہیں باغی قرار دیا اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا انہوں نے خدائی کے درجے پہ پہنچا دیا پھر نصارہ میں بھی بعض نے انہیں بیعین ہی اللہ کہا بعض گروہوں نے بعض نے انہیں ابن اللہ کہا بعض نے تین خداوں میں سے ایک کہا سالس ولاسہ کہا یہ سارے اختلافات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پیدا ہوئے ہیں فخلف الحزاب ممبین بس اختلاف کیا گروہوں نے جماعتوں نے ممبئی نے ہم آپس میں جیسے ابوداؤد کی روایت میں آتا ہے مسند احمد ابو داود میں بعض لوگ اس روایت پر بھی اعتراض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علا ان من قبل کو من اہل الکتاب یہ جی افطرق اعلیٰ سنطعین و تم سے پہلے اہل کتاب وہ بہتر گروہوں میں تقسیم ہوئے تھے وہ انہا دہل ملت صطف ترق اور میری یہ امت یہ تیہتر فرقوں میں تقسیم ہوگی اور یاد رکھیں حدیث میں یہ جو اکہتر بہتر تریہتر یہ آج اگر امت میں مسلمانوں کے اندر ان گروہوں میں آپ اس, اس کو گنیں اور یہ گنتی کریں تو یہ تریہتر کیا یہ سو سے سی سینکڑوں سے زیادہ بنتے ہیں اصل میں عربی زبان میں ستر سے زیادہ یہ جو عدد ہے تو یہ تقصیر کے لیے آتا ہے یعنی کثرت کے لیے آتا ہے مقصد یہ کہ تم سے پہلے اہل کتاب وہ بھی کثیر گروہوں میں تقسیم ہوئے تھے اور میری امت بھی کثیر گروہوں اور فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی اور اکثریت وہ ساری کی ساری وہ جہنم میں جائے گی لیکن ایک جماعت وہ جنت میں جائے گی اور پھر حدیث میں تین قسم کے الفاظ آتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ ہی الجما وہ ایک جماعت جو جنت میں جانے والی ہوگی ہی الجماع وہ مسلمانوں کی جماعت ہوگی تو پھر ہر کوئی کہتا ہے کہ مراد ہم ہیں دوسری روایت میں آتا ہے کہ ما انا و اصحابی میں جس راستے پہ ہوں اور میرے صحابہ کرام جس راستے پہ ہیں تو اس سے جماعت کا پتہ چل جاتا ہے کہ جماعت سے مراد وہ کون ہیں فخت لفل احزاب و تو اختلاف کیا گروہوں نے آپس میں فویل ظلم و من علیم تو پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا اور یہ اختلافات برپا کیا ان کے لیے ہلاکت ہے من عذابی و من علیم دردناک دن کے عذاب سے اس دردناک دن کے عذاب سے ان کے لیے ہلاکت ہے ولما دربن مریم مثلاََ ادا کو مکمن ہو یہ اور جب بیان کیا گیا ابن مریم مثال میں تو یکایک آپ کی قوم اس مثال سے یہ سدون وہ چلاتے ہیں اور وہ شور مچاتے ہیں خوشی کے مارے اور یا ایراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آیا ہمارے مددگار وہ بہتر ہیں یا یہ عیسیٰ علیہ السلام تو اگر عیسیٰ اس کی عبادت کے ساتھ آپ اس کی تعریف کرتے ہیں تو پھر ہمارے آلیہ کی بھی تعریف کریں مادوربو لک اللہ جدلا انہوں نے بیان نہیں کی یہ مثال عیسیٰ کی آپ کو اللہ جدلن مگر جھگڑے کے لیے بلکہ ہیں یہ قوم جگڑالو انہوں اللہ عبد ال انعام نا نہیں تھے یہ عیسیٰ علیہ السلام مگر بندے تھے اور جن پر ہم نے انعام اور احسان کیا تھا اور انہیں بنایا تھا ہم نے نشانی بنی اسرائیل کے لیے ولو نشہ اور اگر ہم چاہیں تو ہم بنائیں تم تم لوگوں سے ملائے فرشتے فرشت فل زمین میں یخلفون ایک دوسرے کے بعد آنے والے و ان نلمص اور بے شک یہ عیسیٰ علیہ السلام یہ علم کا ذریعہ ہے علم کا سبب ہے قیامت کے لیے یا وہ نشانی ہے اور دلیل ہے قیامت کے لیے فلا تم ترن نہ تو شک نہ کرے بہا اس قیامت کے واقع ہونے میں کہ وہ ضرور آئے گی وہ اور میری تاب داری کرو ہادرات و مستقیم یہ میری تاب داری یہ سیدھا راستہ ہے ولاء الدنگ و شیطوانقوم ادو و مبین اور تم لوگوں کو نہ روکے ہرگز نہ روکے تمہیں شیطان پیغمبر کی تابداری سے بے شک یہ شیطان تمہارا دشمن ظاہر ہے اور جب آئے عیسیٰ علیہ السلام بالبینات واضح دلائل کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ تحقیق میں آیا ہوں تمہارے پاس بالحکمت دانشمندی کی باتوں کے ساتھ اور تاکہ واضح کروں اور بیان کرو تمہیں بعض وہ مسائل کے جن میں تم اختلاف کرتے ہو تو اللہ سے ڈرو اور میری تابیداری کرو بے شک یہ اللہ وہی میرا رب ہے اور تمہارا رب اور خاص اسی کی بندگی کرو یہ ایک اللہ کی عبادت یہ سیدھا راستہ ہے تو اختلاف کیا گروہوں نے ممبئ نے ہم آپس میں اور شرک شروع کیا انہوں نے فویل اللہدینۃ المو پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا من آذاب یو من علیم اس دردناک دن کے عذاب کا واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین